صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو انا اول المسلمین اگر میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اپنے رب کا پسندیدہ بنانا ہے اس بات پر غور کرنا ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے جب تک میرے اندر وہ کوالٹیز نہیں آتی جب تک میرے اندر وہ خصوصیات نہیں آتی جو رب کو محبوب ہے تو میں رب کی محبوب نہیں ہو سکتی اور میری زندگی اور میری موت رب کے لیے نہیں ہو سکتی اللہ سبحان و تعالی بندوں کے اندر جو چیز پسند کرتا ہے وہ ان کی پاکیزگی اور صفائی ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الب المتحرین بے شک اللہ محبت کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں سے کیونکہ کثرت سے توبہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے متطر کی جمع ہے متطرین متطر یعنی جو کوشش کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے جسم بلکہ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے ہم نے جسمانی صفائی کے تحت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک مختلف چیزوں کے بارے میں جو قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور اس کے بعد عام روزمرہ زندگی میں جن جن طریقوں سے اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے ان پر ہم نے گفتگو کی آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ بڑی طہارت کے بارے میں یعنی غذائے حاجت کے آداب اور لباس وغیرہ کی صفائی ایک تو ہے کہ انسان اپنے جسم کو اپنے منہ کو اپنی آنکھوں کو کانوں کو ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید صاف ستھرا کرنے کے طریقے اپنائے اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور اپنے ساتھ لگی ہوئی گندگیوں کو جن کی وجہ سے عبادت ہی قبول نہیں ہوتی ان کو دور کرنے کا بطور خاص اہتمام کرے ان میں سب سے پہلے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا کیونکہ اگر یہ چھینٹے جسم پر ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی تو وہ جو بات ہے کہ ان نسلاتی نسخی و ماہیا و مماتی میں جو پہلا حصہ ہے ان نا وہ لاہ رب العالمی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس بنیادی تقاضوں کو ہی پورا نہیں کرتی وہ نماز کے جو شرائط ہیں اس کی قبولیت کی ایسی نماز جس میں طہارت کا اہتمام نہ کیا گیا ہو جسم ناپاک ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی تو آپ سو دفعہ کہتے رہے نہ صلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی اللّہ رب العالمین لیکن آپ کی سلاد اسی وقت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی جب اس کی پسند کے مطابق ہوگی اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بررج ذہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں اپنے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں اذاب دیا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ظاہری گندگی کا شکار تھا اور دوسرا اخلاقی گندگی کا تو ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے پیشاب کے چھینٹے بھی اڑتے ہیں کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں جسم پہ پڑ جاتے ہیں اور چیزیں جو آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس میں بکھر جاتے ہیں تو اس سے بیڈ سمیل کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں اسی طرح جو چغل خوری وہ بھی گندگی کو پھیلانے والی بات ہے اور اس سے بھی انسان اخلاقی طور پر نجس ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے فتنا فساد بھی پوٹتا ہے جس طرح پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز تو نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ, ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی کئی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی امراض کی تحقیق کہاں سے کی جاتی پیشاب کے ٹیسٹ سے hmm? انسان کے جو پیشاب کے اسپیسیمن ہے اس سے بہت سے امراض کا پتا چلتا ہے انسان کے جسم کی پوری کیمسٹری اس سے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہی نجاست یا اپنی ہی اخلاقی برائیوں کے شر سے محفوظ رکھے ٹھیک ہے پھر پانی سے تہارت حاصل کرنا یہ جو آیت ہے طبابینب المتارین کہتے کہ یہ آیت اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے عام طور پر کیا رواج تھا مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا اس سے بھی ہو جاتی لیکن پانی سے جو تسلی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی بعض لوگ مٹی کے بجائے ٹشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہی تہارت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں ٹشو پیپر سے پیشاب کے چھینٹے خشک تو کیے جا سکتے ہیں مگر صاف نہیں کیے جا سکتے یعنی اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب لگ گیا ہے اور آپ اس کو صرف ٹشو سے جذب کر لیتے ہیں خشک کر لیتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں پاک ہو گئے جب تک اس کو دھویا نہ جائے. مٹی کے اندر یہ خصوصی ضرور ہے کہ وہ وہاں کی لگی اجازت کو اگر پوری طرح اتارتی نہیں لیکن اس کی ترکیب کو بدل دیتی ہے اس لیے پانی سے دھونا لازم ہے, ہے. پھر ناپاک جگہ کو پانی سے دھونا ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا صحابہ کرام نام اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر بہا دیا یعنی نہ صرف یہ کہ جسم کو بلکہ جس جگہ پر پیشاب ہو اس کو بھی دھو لینا چاہیے صاف ستھرا کر دینا چاہیے عام طور پر بڑوں کے ساتھ ایسی مشکل نہیں ہوتی لیکن چھوٹے بچے یا بہت بوڑھے لوگ جو اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے ان دونوں کے سلسلے میں پھر انسان کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بستر ہو یا پھر واش روم تک کا راستہ یا کوئی بھی اور جگہ جہاں ان کا پیشاب لگ سکتا ہو اس سب کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے صرف اس میں ایکسپشنل کیس چھوٹا بچہ ہے لڑکا جو ابھی روٹی نہیں کھا رہا ہو یا کوئی سالڈ پر نہ ہو تو اس کے پیشاب کی چھینٹے اگر پھیل جائیں تو ان پر اگر پانی کا چھینٹا مار دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کا پیشاب یا کھانا کھانے والے بچے کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے اور دھونے کے لیے پانی کافی ہے صابن ضروری نہیں پانی پاک کرنے والا ہے پاک کر دیتا ہے صابن اس پہ مزید اس کو اچھا دیتا ہے. دودھ بھی تے بچوں کے پیشاب کا حکم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا آپ نے پانی منگا کر اس پہ چھڑک دیا اسے دھویا نہیں اور کہا جاتا کہ یہ بچہ وہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھا تھا اسی طرح وہ لوگ جو ویسے صحت مند ہوں اور باقی ہر طرح کی چینٹوں سے بچتے ہوں ان کے لیے یہ احتیاط لازم ہے کہ جس فرش پر وہ نہاتے اس فرش پر پیشاب نہ کریں بازو کا تو پھیل کر ادھر ادھر رہ سکتا ہے نہاتے ہوئے جب صاف پانی کے چیٹا اس پیشاب کے ساتھ ٹکرایا گے تو پلٹ کے واپس آپ پر بھی آ سکتا ہے تو نہانے کی جگہ کو اور پیشاب کی جگہ کو الگ الگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ اس بات پر آپ مزید ریسرچ کریں گے کہ پیشاب میں کون سی ایسی نراستیں ہیں یا ایسی کون سی خرابیاں ہیں یا ایسی کون سی گندگیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے کہ چھینٹوں سے بھی بچے پیشاب سے بچنا تو ہے ہی اس کے چھینٹے سے بھی بچے اور نہ بچنے پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نہ بچنا ٹھیک نہیں بلکہ اس پر سزا بھی بتائی گئی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی ارلی اسٹیج پر یعنی قبر کے اندر ہی سزا شروع ہو جاتی کچھ سزائیں تو ایسی ہیں نا جو بعد میں ہوگی قیامت کے دن ہوگی انسان کے گناہوں پر لیکن یہ وہ گنا ہے جس پر قبر میں بھی عذاب ہے اور کوئی کچھ چاہے سلسلہ جی میم میڈیکلی females کا جو یوریتھرا ہوتا ہے اٹ از اسمال اینڈ اٹ از as ایز پروٹیکٹ ایز میل کا یوریتھرا وچ از میلس میں یوریتھرا الیون سینٹی میٹر ہوتا ہے فیملس میں یوریتھرا کی لینتھ تقریباً فور سینٹی میٹر ہے اینڈ اٹ از ویری کلوز ٹو دا پلیس آف ڈیفیکیشن یعنی اٹ کین ایزیلی بھی کنٹامنیٹیڈ اینڈ یورین جب نکلتا ہے تو اٹ بیکمس کنٹامنیٹیڈ ود بیکٹیریا کولڈ ایکوائے وچ از اورس ہونس میں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی انفیکشن جو ہوتی ہیں دے ایکچلی کم آؤٹ وین دا یورین کمز آؤٹ اٹ بیکمس کنٹامنیٹڈ ود دکو لائیو بیکٹیریا سو اٹ از آلسو اے ریزن جسے اتنا اسٹریس دیا گیا کہ پیشاب کی چھینڈوں سے بھی بچیں کیونکہ جب پیشاب آ کے بلڈر میں ہوتا ہے اٹ از اسٹیر تب اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہوتا لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اٹ بیکمس کنٹامنیٹڈ ود بیکٹیریا اینڈ دین اٹ از ڈینجرس فار ادر پیپل تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس سے بچنا ضروری ہے اسی لیے جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ پیشاب کرتے ہی فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات کچھ حصہ یورینری ٹریک میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ڈراپس کی شکل میں باہر آتا ہے تو اس طرح کچھ لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے یا اور جگہوں پہ وہ چلا جاتا ہے جس سے نجازت مزید پھیلتی گندگی پھیلتی اور اگر وہ آپ کے کپڑوں میں گر گیا اور وہ کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ دوبارہ بار بار لگ رہے ہیں تو آپ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا رک جانا چاہیے تاکہ جسم پوری طرح صاف ہو جائے پورا پیشاب باہر آ جائے جی بچوں یہ جو yes, یہ ماؤں کی سستی ہے سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شروع سے بچوں کو عادت اس چیز کی ڈالنی چاہیے نا کہ یورین ایک گندی چیز ہے لیکن اب تو یہ کہ تین تین سال تک بھی بچوں نے پیمپرس پہنے ہوتے ہیں صبح لے کے دوپہر تک وہ ایک ہی پیمپر میں پھرتے بیکاز اس میں فائنانشیل کنسٹرینٹ بھی آ جاتا ہے کہ جی اب اس کو بار بار چینج نہیں کرنا پھر بچہ آدھی ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ جیسے یورین کوئی چیز ہی نہیں ہے اب دیکھیے کہ وہ جو نیپی ہوتی ہے نا اگر وہ گندی ہو تو آپ بچے کو اٹھائیں تو آپ کو اسمیل آ ہوتی ہے نا تو اب بچہ بےچارا مجبور ہوتا ہے کہ مسلسل اس نجاست کو سونگتا رہے سونگتا رہے سونگتا رہے سونگ جب وہ مسلسل سونگتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کے اندر سے تہارت اور پاکیزگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر بڑے ہو کر بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے کپڑوں میں کچھ ایسی نجاست ہے یا اس کے ماحول میں ہے یا اس کو صاف کرنا ہے تو اس کے اثرات زندگی بھر دور تک جاتے ہیں. اگر مائیں تھوڑے سے بھی اپنے آرام کو قربان کر کے بچوں کی صحیح تربیت کریں تب ہی وہ آپ کے لیے صدقہ کا بنیں گے اگر آپ نے ان کو گندگی میں ہی پالا پھر کیا ہوگا ان کی ہیبٹس ہی پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر رہتی کہ اگر وہ نیپی میں ہی فارے ہو رہے ہیں سارا وقت تو نہ ان کو ٹوائلٹ پہ بیٹھنا آئے گا نہ ان کا جسم پوری طرح صاف ہوگا بے شمار اور بھی مسائل اور آپ دیکھیے کتنے بچوں کو نیپی ریشز ہوتے ہیں کتنا کامن ہے سوچئے وہ ریش کیوں بن رہا ہے اور پھر بعضوقت وہ مسلسل اسی تکلیف میں رہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی تکلیف کر لینی چاہیے بچے کی روٹین بھی سیٹ ہو جاتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہر بچے کی عادت مختلف ہوتی تھوڑی سی بھی اگر آپ ایفٹ کریں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی صرف پہلے چالیس دن جو ہیں وہ شاید چالیس دن کی عورتوں کو نماز سے بھی شاید اسی لیے رخصت ملی کہ وہ فولی فوکس کریں اپنے بچے کے اوپر اور اس کی بہت ساری عادتوں کو وہاں سے صحیح لائن پر لے آئے وہ ساری زندگی کے لیے بچے کے اندر ایک تحارت اور پاکیزگی کی عادت ہو جائے گی اور اگر پیشاب میں پالا تو پھر گندگی پر ہی ساری تربیت ہوگی میں ایک میڈیکل سینٹر میں گئی تھی وہاں پہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس بی کے پیشنٹس تھے تو وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ پاکستان میں نائنٹی پرسینٹ بچے جن کو ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے پھر وہ بی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اٹس بیکاز وہ پیشاب کر کے اپنے آپ کو یا تو ٹھیک طرح دھوتے نہیں ہیں یا اپنے ہاتھ ٹھیک طرح سے نہیں دھوتے تو ظاہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ کچھ ہوگا جس کی وجہ سے کیونکہ بچوں کو بچپن سے ہی ہاتھ دھونے کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی یا خود بھی نہیں دھلوائے جاتے تو یہ سب کس کا فرض ہے ماں کا عورت کا کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کیا ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ماں کا اجر کیوں زیادہ ہے باپ کی بنسبت؟ اسی وجہ سے نا جی السلام علیکم نارملی جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کے یورین میں گلوکوز نہیں سیکریٹ ہوتا لیکن ایک تو ڈائبیٹک پیشنٹس کا اور دوسرا جس کی باڈی میں تھوڑا سا بھی کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے پشاب میں پھر گلوکوز آتا ہے اور گلوکوز بیسٹ میڈیم ہے کسی بھی بیکٹیریا کی گروتھ کا اگر تو اس کا یورین کا ایک ڈراپ بھی کہیں فلش کے اراؤنڈ یا زمین پہ گرا گراوا رہ گیا تو وہاں پہ تھوڑے ٹائم میں ہزاروں بیکٹیریا گرو کر سکتے اس کے بعد والے بندے کا اگر ہاتھ لگ گیا اس جگہ پہ اور اس نے دھویا نہیں اپنے منہ کو لگا لیا یا کسی بھی طرح اس نے اس نے کو انجسٹ کر لیا کھا لیا اس کو تو وہ ملٹیپل بیماریاں اس کو اور پھر وہ آگے ایکسکریٹ کرے گا اس بیکٹیریا کو کیری کرے گا تو صرف سمپل جو گلوکوز میڈیم ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں یورین پیچھے چھوڑ کے تو اس میں ہزاروں بیکٹیریا گرو کر سکتے ہیں جذا تو جسمانی صحت اور صفائی کا کتنا گہرا تعلق جی ہاں جب شروع میں اگر بچوں کو نیپی ان کی پراپرلی نہیں چینج ہوتی تو پھر بڑے ہو کر ان کو پیشاب کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا اور بیڈ ویٹنگ کی عادت پڑ جاتی اور وہ بڑے ہونے تک اپنے بستر گیلے کرتے رہتے ہیں. اسلام علیکم یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے پیشاب کی نجاست کے لحاظ سے تو یہ ہم فزیکل بات تو کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی جو اس کی وہ یہ سائیکولوجیکل بھی ہے سائکولوجیکل اس لحاظ سے کہ وی آر ٹو مچ کیئرفل اباؤٹ ادرسکریشنس اور باہر کی جو گندگی ہے اسے بہت زیادہ کیئرفل رہتے ہیں. لیکن جو اپنی ہے وہ ہماری فیلنگ بھی ہے نا دوسروں کی اس سے ایون تھوک سے بھی اتنی کراہت کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سائکولوجیکل فیکٹرس بھی اس میں مجھے نظر آتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اسلام نے اس کو اتنی امپورٹنس دی ہے جی جو تو خلاصہ ہی کہ انسان عام طور پر چونکہ اپنی گندگی سے اس طرح نفرت نہیں کرتا جتنی دوسروں کی گندگی سے کرتا ہے اس لیے پھر اپنی گندگی کو صاف کرنے میں اتنی احتیاط بھی شاید نہیں برتتا تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی شدت برتی گئی ہے کہ قبر میں عذاب کی وعید سنائی گئی جی السلام علیکم اس بات کریں نا نیپیز کی پیمپرس کی وہ تو آج کے دور کی ہے میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ جو ہمارا دور تھا ہمارے بچپن کا اس پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور ہماری مدرس نے تو ہمیں واش کیا تھا پراپرلی تو ہمارے آج کل کے جو پبلک ٹوائلٹس دیکھیں ہیں آپ یونیورسٹیز کے دیکھیں کالجیز yes. کے دیکھیں تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں مطلب بیسک تمیز ہی نہیں آئی تو ہم نے کیا چیز سیکھی اور یونیورسٹی لیول پہ بھی آ کے yes. ابھی نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے بالکل بہت ہی اہم بات انہوں نے کی اور یہ کہ عوام کو تو بھول ہی جائیے کہ جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں کسی اسکول کسی کالج کسی یونیورسٹی کسی دینی ادارے کسی مدرسے کسی مسجد کسی جگہ کے بھی ٹوائلٹ کو جا کر دیکھیے اس کا حال کیا ہے جس دین میں اتنی زیادہ تاکید ہے اگر بحثیت مسلمان ہم نے یہ پہلا سبق نہیں سیکھا اب دیکھیں پیدا ہوتے ہی بچہ شاید کھائے بعد میں لیکن اس کے باڈی کے جو ایکسپریشن ہے وہ فوراً فوراً نکلنے لگتی ہیں. تو اگر اس وقت سے پہلا سبق ہے صفائی کرنے کا اگر اس وقت سے صفائی نہیں ماں سکھائی یا نہیں کی اور خود پھر کرنی نہیں آئی اور پھر اگر باہر نکل کے ہم کسی کے گھر میں یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی پبلک پلیس پر ٹوائلٹ مس یوز کر کے آتے ہیں یا ادھر ادھر ڈراپس وغیرہ گرا دیتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں تو کہاں تک ان خرابیوں کا سلسلہ جاتا ہے ایسی بو والی جگہوں پر جنات تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن فرشتے نہیں ہوتے تو ہم میں سے جب تک ہر شخص احتیاط نہیں برتے گا تو ماحول صاف نہیں ہوگا جب ماحول صاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک حالت نہیں بدل سکتی جی ٹوائلٹس میں تو گندگی بکھیرتے ہی ہیں لیکن جو مسجد کے ساتھ وضو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ یورین کرنے سے باز نہیں آتے حرم میں نہیں آتے جی بالکل زمزم پہ بیٹھ کے جی پہلے زمزم کا کو کنواں نیچے ہوتا تھا نا تو اوپر ایریا تو الحمد للہ انہوں نے بند کر دیا وہ کیونکہ اس پہ لوگ نیچے اتر کے وہاں پر باقاعدہ نہارے ہوتے تھے اور ہر قسم کی گندگی وہاں پھیلی ہوئی ہوتی تھی واضعات ابھی پچھلے دنوں تھا میٹرو میں جانے کا اتفاق میٹرو کے ساتھ وہ بننے ہوئے ہیں پریر ایریاز وہاں پہ وضو کے ایریا میں مجھے کچھ شک پڑا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے اپ کو واش کر رہی ہے اور اس نے بڑا سا برکہ یا جو بھی چیز پہنی ہوئی تھی اس میں اپنے اپ کو چھپایا تھا کہ پتا نہ چلے لیکن مجھے معلوم ہو گیا تو جب وہ ہوئی تو میں سے پوچھا تو وہ بس آئے بائیں شاہیں بھی کرنے لگی ہیں لیکن بچے نے گندگی کر دی تھی میرے اوپر تو میں وہ دھو رہی تھی یا اس طرح سے مطلب شی واز ڈوئنگ یورینیشن دیر صرف ہم اپنے آپ پر نہیں دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں ایسے کام کر کے بچوں کو ٹریٹ کرنے کی جو بات ہے تو جب میں نے کچھ عرصے اسکول میں پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ ہم بچوں کو واش روم لے کے جاتے تھے تو اسپیشلی بوائز ان کو پتا نہیں تھا کہ بیٹھ کے کس طرح پیشاب کرنا ہے یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس پوزیشن میں بیٹھنا ہے کہ ان تک پیشاب کے چیٹے نہ پہنچے نا تو یہ اتنا ضروری ہے ہر ماں کو اپنے بچے کو ٹرین کرنا باقاعدہ چھوٹی عمر سے کہ اس نے کیسی پوزیشن میں بیٹھنا ہے پیشاب کے لیے تاکہ چھیٹے نہ آئیں اور گندگی سے اتنی نفرت دلانا کہ وہ کہیں بھی ہو کیونکہ مشکل یہ ہے نا کچھ چیزیں تو پبلکلی ہم کرتے ہیں وہ سب کے نوٹس میں آتے ہیں تو اللہ سے تو کم ڈرتے لیکن لوگوں کے ڈر سے ہی ہم تھوڑا سا احتیاط برت لیتے ہیں وہ کام جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں پرائیویٹلی کرتے ہیں تو وہاں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا نا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ کیا گندگی کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے تو اگر بچپن سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو بڑے ہو کے سمجھانا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے جی ایک اور بات یہ تھی کہ جب بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں لوگ ٹو گو ٹو دا واشروم اینڈ دین کم back many of دم ڈونٹ واش دیئر ہینڈس اور جو ہیپیٹائٹس اے کی بات ہوئی اور اس کے علاوہ گیسٹرنٹرائٹس جو پاکستان میں انڈیمک ہے گرمیوں کے اندر ہر دوسرے بندے کا پیٹ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ باتھ روم جانے کے بعد ہینڈز پروپرلی واش نہیں ہوتے اور نہیں ہاتھوں سے پھر ہم کھاتے ہیں تو ہیپیٹائٹس اے اور یہ جو باقی گیسٹرینٹرائٹس اور ڈائریا کے جو پرابلمس ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے وہ تھرو بلڈ سے ہوتا ہے لیکن آپ کا جو اے اور اور ایک خاص طور پہ پاکستان میں گیسٹرک جو ہیں نا کو کہتے ہیں کہ تیزابیت ہو رہی ہے السر بن گیا پیٹ میں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دیر از اے جرم کولڈ ایج پائی جو کہ اپروف ہوا ہے کہ اٹ از اسپریڈ تھرو دا فیکل روٹ یعنی کہ آپ گندے ہاتھوں سے کھاتے ہیں اور پھر یہی آپ گندگی پھیلاتے ہیں وہاں پہ مکھیاں آتی ہیں وہ مکھیاں پھر یہ جراثیم پھیلاتی ہیں اور آپ کے پیٹ میں جا کے جراثیم السر کوز کرتے ہیں پھر آپ کو بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بعد میں یہ جو ہمارے مدرس کو خاص طور پہ جو ہے بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ جو بچوں کو ہاتھ دھونے کی عادت نہیں ہوتی اور پھر جب بچپن سے عادت نہیں ہوتی تو پھر بہت سارے بڑے لوگ بھی پراپرلی ہاتھ نہیں دھوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وارڈس میں گرمیوں کے اندر سب سے زیادہ کیسز گیسٹرینٹرائٹس کے ہوتے ہیں سہذا یہ بچوں کے واش روم کا ذکر ہو رہا تھا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ اتنی امپورٹینٹ چیز ہے کہ میرے جیسے بچے ہیں سے اگر پوچھو کہ جی فلاں اسکول ہمیں بہت ہی لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے Yes. اور فلان جگہ ہمیں اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس کے واش رومز اچھے ہیں تو یہ اتنی سائیکولوجیکل چیز ہوتی ہے کہ اس سے پوری ارگنائزیشن کے فیل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے وہاں لوگ کسی کے گھر ہیں. کا ارگنائزیشن کا کسی کی شخصیت کا پرسنالیٹی کا آغاز تو یہیں سے ہوگا نا پہچان تو یہی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ سب کا تعاون کتنا ضروری ہے دین کی صحیح نمائندگی کے لیے یہ پہلی تبلیغ ہے جو ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں استاذہی بیسکلی مدرس یا جو بڑی سسٹرز ہوتی ہیں ان کا رول ہوتا ہے بچوں کو ٹرین کرنے میں پہلے شروع سے پیمپرس پر لگا دیا جاتا ہے کہ بچے بیڈ پر ہی جو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ بڑے ہو کر بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں تو پیرنٹس اتنا زیادہ ان کو اسکول کرتے ہیں اتنا زیادہ ڈانڈا جاتا ہے جس کے بعد وہ بچے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ کل ہو جاتے ہیں بالکل صحیح یعنی اپنی کوتا ہی ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی پھر بڑے ہو کر جب وہ ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی ان سے فیل سرزد ہو جاتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ مار بھی بازو پڑتی اس سے بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدو جو پیشاب کر رہا تھا اور صحابہ اس کو روکنا چاہ رہے تھے آپ نے منع کر دیا ایسی زندگیاں کیسے ہم اللہ کی نظر کر سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں میری زندگی رب العالمین کے لیے وہ تو ہمیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اور عالم الغب ال شہادہ حاضر میں بھی اور غائب میں بھی ہر جگہ جانتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وما تسم ہم دیکھتے ہیں لباس کی صفائی میں اللہ ہیں. اور اپنے کپڑے پاک رکھو یعنی ہر طرح کی نجاست سے ہر طرح کی گندگی سے جابر بن عبد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچہ تھے آپ فرمایا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے یعنی اپنے آپ کو صاف کر لے بعض کپڑے دیکھنے میں تو بہت صاف دکھتے ہیں دور سے لیکن پسینے کی بو سے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں پہنا جائے کیونکہ کچھ لوگ جنہیں مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو مختلف طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں تو وہ اس کو اگر دھوئیں گے یا صاف کریں گے تو اس لباس کی شان و ختم ہو جائے گی تو پھر وہ بار بار اسی لباس کو پہنتے گندے لباس کو پہنتے اور گندگی سے مراد یہاں نجازت نہیں بلکہ پسینے کی گندگی اور بو وغیرہ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے پورے ماحول کی صفائی متاثر ہوتی اور پسینہ جو نکلتا ہے وہ بھی ایسیڈک ہوتا ہے اور پھر وہ جب کپڑوں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر آپ ان کو دھوتے نہیں اور پھر دوبارہ وہی پہن لیتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد بعض کپڑے تو چھ, چھ مہینے کے بعد نکال کے دوبارہ ویسے ہی پہن لیے جاتے ہیں تو اس سے عبادت کی روح اور اوور آل جو ایک صفائی کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس بارے میں مزید کچھ کہنا چاہیں تو کہیے ورنہ میں آگے چلوں گی سوٹنگ وہ جی یعنی جی. جس جگہ پہ رہ جاتی ہے وہاں وہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے اسمیل پیدا ہوتی ہے استاذہ زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ گندے کپڑے پہنتے جس سے سویٹ کی اسمیل آتی ہے اور اس کے اوپر وہ اور بھی زیادہ پرفیوم لگا دیتے تو وہ اتنا ڈسکسٹنگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسپریڈ ہونے لگتا ہے وہ یعنی وہ پہلے پسینا ان کے اندر تھا جب اس میں پر پرفیوم ڈالا تو وہ پرفیوم کے ساتھ مل کے اڑنے لگا بڑی اچھی ٹپ تھی میں نے اپنی مدر لا کو دیکھا وہ تھوڑی سی دیر کے لیے کہیں جاتی تھی اور آخر جیسے بہت فینسی کپڑے ہیں جن کا رنگ اترتا ہے کچھ تو وہ کیا کرتی تھی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی پہنا ہوتا تھا تو جب وہ چینج کرتی تھی تو وہ بگلوں کو پکڑ کے وہی پہ ہی کھڑے ہوئے سنک صابن سے تھوکے اور اس کو ہینگر پہ لٹکا دیتی تھی تو اور تو پورے کپڑے کلین ہوتے تھے کوئی وہ نہیں اور ایوری ٹائم اس طرح جو خود دیکھا ہے ان کے بارہ بارہ سال پرانے کپڑے بالکل نئے ہیں اور وہ ہر وقت واشنگ مشین اور اتنا سرف اور ہر چیز آیا بھی نہیں بجلی اور پانی بجلی, بجلی, بجلی, بجلی کچھ کی ہوتی ہے اور یہ وہ اچھے کپڑے جو ہے وہ سارے بچہ جی ڈرائی کلینگ ڈرائی کلیننگ سے بھی تہارت تو نہیں ہم کہہ سکتے نا دیکھیے نجاست کو صاف کرنا اور ہے جو باقی کی اس میں آتی ہے नहीं. لیکن گندگی اس طرح کی اسمیل وغیرہ کو دور کرنا یہ ڈیسٹ نہیں ہے تو ان کو اگر کسی بھی کلیننگ سے صاف کر لیا جائے چاہے وہ آپ کسی اسپرے سے صاف کرتے ہیں یا ڈرائی کلیننگ سے یا پھر محض اس جگہ کو دھو کے پانی بھی کافی ہو جاتا ہے بازو کا تو اس سے نماز وغیرہ ہو جائے گی کہتے ہیں کہ کپڑے تو پھر بھی دھو لیتے ابایا نہیں دھوتے کیونکہ وہ کالے رنگ کا ہے یا نیلے رنگ کا ہے تو کسی کو کیا نظر آئے گا اس میں کیا لگا ہوا ہے اس کو تو میرے خیال میں اگر کوئی طریقہ ہو کپڑوں کے جرم دیکھنے کا تو سب سے زیادہ جو نظر آئیں گے وہ شاید ابایا پر ہی آئیں گے جوتوں کی صفائی جوتے ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ گندگی میں جاتے آپ کسی واش روم میں جائیں کسی پبلک جگہ پر بازار میں سڑک میں سبزی منڈی میں کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ گندگی جراثیم جوتوں کو ہی چمٹیں گے ان کو صاف کرنا اور ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ بے نہایت ضروری ہے یعنی جوتے اتنے صاف کم از کم ہونے چاہیے کہ جن میں نماز ادا ہو سکے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جوتوں سمیت نماز پڑھاتے بھی تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دوران نماز اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمائے کس چیز نے تم لوگوں کو اپنے جوتے اتارنے پر ابھارا انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل میرے پاس آئے علیہ السلام اور بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو بغور دیکھ لیا کرے اگر ان میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پونچھ ڈالے اور پھر ان میں نماز پڑھے ٹھیک ہے کیونکہ اس زمانے میں مسجد کے اندر کارپٹنگ نہیں تھی بلکہ فرش پر ہی نماز پڑھی جاتی تھی تو بازو کو دھوپ ہوتی تھی یا گرمی سے پاؤں زمین پر نہیں رکھے جاتے تھے تو لوگ جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے تھے تو جوتے میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتا اتنا پاک صاف ہو کہ نماز میں رکاوٹ نہ بنے یہ معیار ہے صفائی کا اس کی اب جہاں تک جمس وغیرہ کی بات ہے یا ایسی جگہ پہ جانے کی بات ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کہاں سے گھوم کر آئے اگر آپ صرف گاڑی سے اتر کر ایک پارک میں گئے یا آپ کسی ایسی روڈ پر چل جہاں کوئی کتا وغیرہ نہیں جاتا یا کوئی ایسی گندی چیزیں نہیں ہیں تو صورت میں کوئی نجس چیز نہیں لگے گی ان کو بلکہ زمین کی مٹی جو ہے وہ بھی پاک کرنے والی ہے تو وہ جوتے اگر ان کو کہیں کوئی گندگی لگ گئی اور اس کے بعد مٹی پہ چلے یا مٹی سے ان کی صفائی سہولت کے ساتھ ہو جائے جی گی جیسے تیمم کی مٹی پاک کرنے والی ہے ایسی ہر مٹی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ مٹی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتی ہے پانی کے بعد لیکن کچھ صورتیں گندگی کی ایسی ہیں نجاست کی ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی مثلاً اگر آپ کسی ایسے واش روم میں گئے ہیں کہ جہاں فلور گندا تھا تو لازمن آپ کے جوتے میں گندگی جذب ہو گئی اب آپ کو دھونا چاہیے اس کو یا آپ کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرنے بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کے آپ کے جوتوں پہ جا پڑے تو جوتے آپ کے گندے ہو گئے تو ایسی صورت میں ان جوتوں میں نماز نہیں ہوگی کہ جو مسئلہ آپ نے چمڑے وغیرہ کے پہنے ہوئے ہیں یا کسی بھی ایسے میٹیریل کے جیسے کپڑا یا سافٹ قسم کے کہ اس میں چیٹے جذب ہو چکے ہیں تو یا تو ان کو دھو لیجیے جیسے واکنگ شوز ہوتے ہیں یا بعض اوقات ہیوی شوز ہوتے ہیں تو بظاہر وہ صاف ہوتے ہیں لیکن اگر ان پہ کوئی ایسی چیز گر گئی تو پھر ان کو باقاعدہ پاک کر لیا جائے اسی طرح جرابوں کی صفائی بعض لوگ جرابے نہیں دھوتے ایک جراب کئی کئی دن تک پہنتے رہتے اور ان کے پاؤں میں پسینہ بھی آتا ہے تو وہ سمیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخت اذیت کا ذریعہ تو جب ہم گندے جرابوں کے ساتھ اور خصوصاً ایسے جرابے کی جن میں پسینے کی بو آ رہی ہے ان کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے خوشبو میں بھی خلل آئے گا تو اس لیے ان کی دھلائی اور ان کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے بچوں کے اور بڑوں کے انڈر گارمنٹس وہ بھی اسی میں آتے ہیں جوتوں کی صفائی کے متعلق کوئی ٹپ دینا چاہے کوئی جی سوکس اگر فریکوئنٹلی چینج نہ کی جائیں یا پاؤں دھوئے نہ جائیں تو اس کی وجہ سے فنگلس میں فنگس لگ جاتا ہے تو وہ نیلز اور کافی آگے ڈیمیج کر سکتا ہے اسکن کوسینے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساکھا گندے زیادہ رہے بند چینج نہیں ہوتے بالکل السلام علیکم پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا ٹی وی پر ایک پورا پروگرام کنڈکٹ کیا تھا اس چیز پر کہ کراچی میں کچھ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر جوتوں میں پک کی کھال لگائی جاتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کوئی نمازی جاتا ہے مسجد میں وضو کر کے اکثر جاتے ہیں لوگ اور وہی جوتا پہن کے چہیں گے تو پھر ان کی تو نماز نہیں ہوگی نا تو اس کے بارے میں پھر کافی وہ بتا رہے تھے ٹپس کے جب آپ جوتا خریدیں تو اس کے یہ آپ دیکھیں تو پک کے چمڑے میں وہ جو بال ہوتے ہیں جب نکالا جاتا ہے تو تین سوراخ بنے ہوتے ہیں الگ الگ, الگ بالوں کے تو اس پر چمڑا اچھی طرح دیکھ کے لیں چیز اسی طرح کئی پرسز بھی ایسے ہوتے جی جی جو ہم ساتھ نماز میں رکھتے ہیں یا مسجد لے جاتے ہیں جی اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ واش روم سلیپر الگ کر لیں جی جی کارپٹ والے ایریا پر بھی شوز نہ لائے جائیں کیونکہ کارپٹس کے اندر وہ جرمز پھر رہ جاتے ہیں کہ جو پھر صاف کرنا مشکل ہوتے ہیں جی استاذہ میرے فرینڈ کے گھر میں ایک رول ہوتا تھا کہ ان کے انڈور شوز الگ سے ہوتے تھے اور آؤٹ ڈور شوز الگ سے ہوتے تھے ان کا گھر کا انٹرنس تھا کہ پہلے ایک اٹ واز لائک اے ہال وہاں پہ وہ اپنے شوز اتارتے تھے جن شوز میں وہ باہر جاتے تھے کیونکہ ان کی جو موم تھی وہ بہت ہی کلیم وہ تھی لائک ان کو بالکل بھی گندگی نہیں پسند تھی تو ان کا یہ رول بہت سخت تھا کہ انڈور شوز الگ ہو آؤٹ ڈور شوز الگ ہو دیکھو ناٹ گو جو چپل میں وہ گھر پہ پہنتے تھے وہی چپل وہ باہر نہیں پہن سکتے تھے اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے لائک like 12 تھرٹین ایئر ازبیکستان میں وہاں پہ رہی ہوں تو زیادہ تر کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ شوز پہنتے ہی نہیں ہیں ان کے کارپٹس ہوتے اور وہ ان کے گھر میں اگر شوز کے ساتھ اندر جاؤ تو یہ بات بہت برا مانتے کہ یو ریسپیکٹس کے تم گندے شوز میں ہمارے گھر کے اندر آ گئے ہو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کلچر ہے ٹرکش جو ہیں ان کا بھی یہی کلچر ہے کہ جوتے گھر سے باہر کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو جاپنیز کا بھی یہی حال ہے وہ جوتے گھر کے باہر ہی ہوں گے اور اندر ننگے پاؤں رہیں گے یا سوکس وغیرہ کے ساتھ اسی طرح جیسے آج کل جوتوں کا جو ٹائپ آ رہی ہے کہ ہر جوتا چپل نماسا ایک ہے جوتے سے آپ کی چال پہ بڑا فرق پڑتا ہے हुँ. یا اسی طرح جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ بند جوتے پہنتے تھے تو وہ پاؤں کی بیماریاں کم ہوتی تھیں اب جتنا اوپن رہتا ہے اتنے کونز بہت بنتے ہیں اور ہارڈ اسکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایڑیوں کا مسائل بہت ہو جاتے ہیں اور اسپیشلی چال اتنی وہ رف ہو گئی ہے کہ وہ اس میں وہ وقار نہیں ہے اس طرح کا جیسے بالکل اور عباد الرحمان کی چال کا تو خرآ مجید میں ذکر ہے وہ عباد الرحمان اللہ دین یمشن اللّہ لیکن ہم اپنی اپنی چال چیک کر لیں کہ اس میں کتنی آرزی اور کے استاز پاکستان میں یہ حال ہے کہ جوتوں کی نمائش جو ہے وہ اب ایک ٹرینڈ بن گئی ہے ریسنٹلی ہم لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں کارپٹ بچھوایا تو ماما نے سختی سے منع کر دیا کہ یہاں پر کوئی چپل کوئی جوتا نہیں لے کے آئے گا لیکن جتنے گیسٹ آتے ہیں وہ جوتے لے کے اندر آ جاتے ہیں ان کو ہم روک بھی نہیں سکتے اس کا کلر بھی اتنا چینج ہو چکا ہے اور اندر اب نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا بعض لوگ تو کہتے نہیں جوتے کے ساتھ ہی آ جائیے اگر آپ اتارنا بھی چاہیں تو وہ آپ کے آنر میں کہیں گے جوتے ساتھ ہی آ جائیے چلیے پورے ماحول کی صفائی یعنی ہم چھوٹی چیز سے شروع اور پھیلتے پھیلتے اب پورے ماحول اب آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے ماحول کو دیکھے آپ کا ماحول کیا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ اور ان کو آپ کس طرح صاف رکھیں گے مثلا آج آپ جب گھر جائیں تو گھر کی ہر چیز پر نظر ڈالیں جو کہ وہ آپ کا ماحول ہے مثلا فلور فرش بستر چھت جالے شیشے جالیاں پھر اسی طرح جن چیزوں سے آپ ان کو صاف کرتے جھاڑو موپ کیونکہ بہت سے جراثیم آپ صفائی کے نام پر گھر میں داخل کر لیتے ہیں کیسے گندا موپ لگا کے بہت سے لوگ موپ لگا کے دھوتے نہیں اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں وہ اگلے دن تک کے لیے کیا ہوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں وہ لگانے کے وقت دھوتے ہیں لگا کر نہیں دھوتے اب نقصان کیا ہوگا وہ چوبیس گھنٹے اس کے اندر جراثیم پلتے رہیں گے پلتے رہیں گے اور پھر آپ نے وہ آ کے سارے گھر میں خوب پھیلا دیے پھر اسی طرح کچن میں گئے آپ آئیڈیل مسلمہ کچن میں ہیں اپنے برتنوں کا حال دیکھیں کچن کا فلور دیکھیں کچن کے پائپ دیکھیں واش بیسن دیکھیں جس اسپنج کے ساتھ آپ برتن دھو رہے ہیں ذرا اس کی حالت دیکھیں جس سٹیل وول سے آپ سکرچ کرتے ہیں مختلف برتنوں پہ لگی ہوئی سخت چیزوں کو ذرا اس کو کھول کے دیکھیں پھر اسی طرح جو مکھیاں گھوم پھر رہی ہیں مختلف چیزوں پہ بیٹھ جاتی ہیں رات کے وقت کچن سے نکلتے ہو دیکھیے کہ کون کون سے چیز کھلی ہے کیونکہ رات کے وقت سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں بیماریاں اترتی ہیں اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے پھر اسی میں ہم پانی وانی پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو کھانے کو ڈھکنا اور گرد و غبار سے بچانا مکھھیوں سے بچانا پھر کے بعد آپ کا حال دیکھیے جس جگہ پر آپ نے شیمپو اور سوپ رکھا ہوا اس کا حال دیکھ لیجئے واش روم کے موپ اور واش روم کا جو وائپر ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے کیڑوں کی آرام ہے کموڈ کا برش دیکھ لیجئے اور اس کے نیچے کھڑا پانی دیکھ لیجئے وہ پانی کہاں سے آیا یہ بھی سوچ لیجئے ٹوتھ برش ابھی سارے گھر والوں کے ایک ہی جگہ کٹے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہ جی ٹائل آپ دیکھیں پھر لانڈری جہاں آپ کپڑے دھوتے واشنگ مشین کا حال دیکھیے فلور دیکھیے جہاں آپ نے سرف وغیرہ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس جگہ کو دیکھ لیجئے ان سب چیزوں کا جائزہ لیجئے کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارا ماحول ہے ہم اگر آدھا بھی لانڈری والے ایریا میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنی سڑاندہ اور جو گندگی ہے وہ کون انہیل کر رہا ہے کام کرنے والا ہی کر رہا ہے خود آپ ہی اس کو سفر کر رہے ہیں یعنی اس سے آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے کچن میں اگر گندگی ہے تو کس کو تکلیف ہے آپ ہی کو ہے نا اب ان ساری چیزوں کو صرف وہاں نہ دیکھیے کیونکہ مومن غور و فکر کرتا ہے نا کہ یہ چیز مثلا گندا اسپانج جو رات بھر گندگی میں پڑا رسو بھ کے آپ نے اسی سے جلدی سے کپ دھو رے اس میں چائے پی رہے ہیں تو کیا وہ صاف ہے کپ جو بظاہر دیکھنے میں صاف ہے پھر جو واشنگ لیکوڈز ہم یوز کرتے ہیں بعض لوگوں کو برتن دھونے نہیں آتے کپڑے دھونے نہیں آتے کپڑے دھوئیں گے ابھی اس کے اندر صابن ہوگا بس نکال دیں گے بعض لوگ برتن میں ابھی پوری طرح وہ صاف نہیں ہوا وہ صاف اسی میں کھانا کھا لیں گے تو اس طرح کتنے ہی انوانٹیڈ کیمیکلز گندے برتنوں اور گندے کپڑوں اور ان سب کے ساتھ ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں ان کے اثرات چاہے اسکن کے ذریعے چاہے منہ کے ذریعے پھر اسی طرح سبزیوں یا فروٹ وغیرہ کو جب ہم لا کے رکھتے ہیں یا پھر دھوتے یا پھر بعد میں جو کٹائی ہوتی ہے اور جو اس کا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کتنی دیر کھلا رکھتے ہیں کہاں ڈمپ کرتے ہیں ترقی یافتہ دنیا میں ہر چیز کو ڈمپ کرنے کا الگ الگ ڈبا ہوتا ہے فوڈ الگ میں جاتی ہے یعنی ری سائیکلنگ جو ہوتی ہے کاغذ الگ میں جاتے ہیں اسی طرح شیشہ وغیرہ بیٹری کے سیلز ان سب چیزوں کو ڈسپوز آف مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے اور مختلف کلرز کے ڈبے گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں ہفتے میں ایک یا دو دن جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف گاڑیاں گزرتی ہیں ایک فوڈ اٹھاتی ہے دوسری کاغذ وغیرہ اٹھاتی ہے تیسری باقی گھر کا جو ویسٹیج ہے اس کو اٹھاتی ہے. اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو جرمانا پڑے گا ہمارے ہاں ری سائیکلنگ کا کوئی انتظام ہی نہیں سوچ ہی نہیں کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی ہائی وے پہ سفر کیجیے اور آس پاس اڑتے ہوئے پلاسٹک کے لفافے دیکھیے کہ ہمارے پورے ماحول کو کتنا گندا کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو جلانے کے بعد جو پولوشن ہوتی ہے جو دھواں ہوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے آج پوری دنیا میں یعنی کہ گلوبل وارمنگ کے طور پر ماحول کی صفائی جو ہے یا پولوشن جو ہے وہ ایک بلا بنی ہوئی عذاب بنا ہوا ہے لیکن ہمارے یہاں ابھی شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا جس چیز کو ایک بلا کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور سے نبٹنے کے لیے کتنی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر ہم کب جاگیں گے کیا واقعی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں محیا جو ہے میری زندگی وہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جہاں میں دن کا کچھ بھی حصہ گزارتی ہوں پھر آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں اپنے اسٹڈی ٹیبل پر ہیں صرف اپنے اسٹڈی ٹیبل کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کی صفائی کا کیا حال ہے ہم اپنے کی بورڈز ہی دیکھ لیں ماؤس جس سے ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں کمپیوٹر اسکرین دیکھ لیں اگر ہم نے کسی طرح کوشش کر کے گھر صاف ہی کر لیا تو گلی میں اتر کر دیکھ لیں وہاں کیا عالم ہے استاز آج کا جو لیکچر ہم سن رہے ہیں اس میں مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ جیسے جاپان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ایک ناگاساکی میں جو ان کے اوپر بام گرا اور اس کی اکانومی اور سب کچھ تباہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک گولڈن پرنسپل سیٹ کیا اور اس پرنسپل کو انہوں نے اپنی تمام آرگنائزیشنس تمام انسٹیٹیوشنس اور تمام سکولز ہر جگہ پر اس کو عام کر دیا اینڈ دیٹ از پرنسپل کے اے زی ای انگلش میں اس کا میننگ ہوتا ہے کنٹینیوس امپروومینٹ اور اسی کے انڈر ایک فورڈ پروسیس سائیکل اور سجیسٹ کیا جس کو کہتے ہیں پی ڈی سی اے سائیکل وچ مینس پلان ڈو چیک ایکٹ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم پہلے دیکھنا ہے کہ پلاننگ کیا کرنی ہے ہاؤ ویئر واٹ وین کیا پلاننگ ہم نے کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ڈو کہ جو ہم نے اسٹریٹجیز بنائی ہے جو ہم نے پلاننگس کی ہیں جو ہماری ٹیکٹکس ہیں وہ کتنی حد تک وہ کام ہو رہا ہے نیکسٹ چیز آتی ہے چیک چیک ہے ٹو ریکٹ پروبلم پروبلم ہے کیا دیکھیے جیسے آپ ہیبٹ بریکنگ اور ہیبٹ فارمیشن بھی بہت عرصے سے ہمیں بتا رہی ہیں یہ چیز تو ہم نے ہر چیز کے بینچ مارک سیٹ کرنے ہیں کہ ایک میرا بینچ مارک ہے کہ میں نے 30 ڈیز میں اس ہیبٹ کو اپنے فارم کرنا ہے یا میں نے اس کو بریک کرنا ہے اب اگر تھرٹی ڈیز کا بینچ مارک میرا نہیں پورا ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے ایکٹ ایکٹ کا مطلب کیا ہے امپروومنٹ کہ وہ امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں آئی تو اگر اسی پی ڈی سی اے سائیکل کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے میم یہاں پہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اپنے ماحول کی صفائی کی اپنے گھروں کی صفائی کی تو اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں ان کے ہی سپورٹ کر دیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے تمام گھر کی صفائی کو اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح سے کس چیز کی کیسی صفائی کر رہے ہیں اور جس طرح سے ایک مالک اپنے گھر اپنے کمرے کی اپنے واش روم کا جتنا خیال سے صفائی کرے گا اتنے خیال سے اس کا ملازم کبھی بھی وہ صفائی نہیں کر سکتا رسول اللہ اپنی گھر کی صفائی خود کیا کرتے تھے تو ہم لوگ پھر کیوں اپنے کمروں کی اپنے گھروں کی صفائی خود نہیں کر سکتے اور اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں میٹس پر ان کے ساتھ مل کے کی کیوں نہیں کر سکتے جی نہیں ہو اس کو پہلا اسٹیپ کیا ہے ارادہ نیت کرنا ہے اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ایک ریسرچ دیکھی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے اس پہ کموٹ سے زیادہ جیومس ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ کمور تو پھر صاف کر دیا جاتا ہے ریگولر اس کی کلیننگ ہوتی ہے پر ان چیزوں کی نہیں ہوتی ہے yes. تو اس فورم پہ آئی وڈ لائک ٹو ایسے کون سی کلینر ہمارے پاس موجود ہیں جو ایزیلی ہم لوگ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں سینیٹائزر اس کو آپ ٹیشو کے ساتھ کسی بھی کلوتھ کے ساتھ لگا کے آپ صاف کر لیں ڈس انفیکٹ اور بھی ہوں گے لیکن یہ تو عام طور پر اویلیبل ہی ہے اب یہ جتنے بھی پوائنٹس اپنے اپنے ماحول کی لسٹ بنا کے لیں اور ان کو آپ کیسے صاف کرتے ہیں مختلف آئیڈیاز شیئر کریں جزاکم اللہ خیرن سبحان و حمدی کا ارشد اللہ الہ اللہ الا انت استفرکب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ